اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو رسول کی طاعت کرو شاید خدا کو تم پر رحم آ جائے اور کافی یوں نہ سمجھیں کہ وہ زمین میں ہم کو شکست دے سکتے ہیں وہ جہنم کسی ہو جائیں گے اور وہ بے بدترین ٹھکانا ہے قرآن کریم کی جو آپ پچھلے کئی ہفتوں سے سن رہے تھے اس میں اللہ تعالی نے شاید فرمایا تھا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ اقدار ادا فرمائے گا اور آج جس خوف کے حالت میں تم جی رہے ہو اس کو وہ امن سے بدل دے اور اس کے بعد لوگ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر پائیں گے تو یہ یہ چیز جو ہے چل رہی تھی اب اس کے بعد یہ آیت آئی ہے اور اس کے فوراً بات پھر یہ ہے کہ کافر یوں نہ سمجھیں کہ وہ ہم کو زمین میں ہرا سکیں گے ختم یہاں پر ہوئی یہ بات بیچ میں آئے کر نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کی تعداد کرتے رہو شاید خدا تم پر رحم کرے اور کافی انہیں سمجھیں کہ وہ ہم کو ہرا پائیں گے تو اس پوری سلسلہ بیان کے جوڑ کے آپ کہیں کہ پہلے آپ سے وعدہ اقتدار ہے زمین کا اس کے بعد آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے جو حالات اس وقت ٹینشن میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ میں باد خوف ہی ممنا آپ طاقت کے حالت میں آ جائیں گے پھر کہا کہ نماز قائم کرو اور زکا دو اور پھر کہا کہ کافر یوں نہ سمجھیں گے ہم کو ہرا پائیں گے تو صاحب ظاہر ہے کہ ایک ہی بات کا سلسلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پروگرام دے رہا ہے جس کے ذریعے وہ وعدہ پورا ہونا ہے اور کافروں کو وارننگ دینی ہے کہ اگر اس پروگرام پر عمل ہوا تو تم ہم کو ہرا نہیں سکو تو یہ کوئی عملی پرورام ہے یہ کوئی کچھ عبادات کے ادا کرنے کی بات نہیں ہے صرف پورا کر بلکہ یہ کوئی آپ کے لیے کفوار کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام کے نظام کو سربلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پریکٹیکل پروگرام دیا ہے یہ عقیم و زکات جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے قرآن کریم کی بہت سی آیات کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر بار جب کبھی بھی مسلمان پریشانی میں آئے ہیں اللہ نے یہ پروگرام دیا ہے اب ظاہر یہ والی نماز اور یہ والی زکاة تو کر ہو تو اس میں تو کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور جیسے ہم زکوات دیتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے اور زکوات دینے کا حکم بھی کہیں نہیں بلکہ نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت فرق ہے جہاں تک نماز کی بات تھی پچھلے ہفتے آپ کو تھوڑی سی بات آئی ہے کہ نماز سے کس طرح سے آپ کا معاشرہ سیٹ ہوتا ہے کس طرح سے آپ کی اجتماعیت پیدا ہوتی ہے کیسے آپ جڑتے ہیں پابندی وقت کی آپ کو عادت پڑتی ہے ایک امام کی آواز کے اوپر چھکنے اور اٹھنے کی آپ کو عادت پڑتی ہے امام جو وہ پرسنالٹی ہے اسلامی سوسائٹی کی جو سب سے ممتاز پرسنالٹی ہوتی ہے اور مسجد وہ مقام ہے جہاں سے اسلامی معاشرے کو آپریٹ کیا جاتا ہے اب چونکہ ہمارے ہاں مسجد کی وہ مقام نہیں رہا اور نہ امام وہ رہا امام جمعرات کی روٹی کھانے والا آدمی ہے گھڑے میں جنگلاو آدمی ہے اور مسجد جو ہے وہ چندہ بٹورنے کی جگہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسجد اسلامی سوسائٹی میں وہ رول نہیں ادا کر پا رہی اور نہ وہ امام ادا کر پا رہا ہے اس لیے وہ نمازی رول نہیں ادا کر پا رہی ہے تو ہم ایک لاش سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ زندہ انسان کی طرح سے ہمیں دکھائی دیں اس کے عمال وہ ممکن نہیں ہے اسلام نے جس طرح سے بتایا تھا نماز قائم کرنا تو ہم نے قائم نہیں کیے بلکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنے سے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو نماز قائم کرنے سے نکلیں گے کیا مطلب ہے نماز قائم کرنے کا اس کی تفصیل پچھلے درس میں تھوڑی سی آئی تھی اور آپ کو بتایا تھا قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی کہ اللہ نے فرون سے مقابلے کے لیے بھی یہی پیغام دیا مسائل اسلام کو کہ نماز قائم کرو حضور کو بھی یہی دیا گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا گیا ساری قوموں کو جنہوں نے بھی شکایت کی سارے پیغمبروں نے گفار کے اور مظالم کے مقابلے کے لیے جو قرآن مانگا رہا اللہ سے تو نماز کا یہ قائم کرنے کا قرآن اللہ نے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز پڑھنے کی برکت سے ایسا ہو جائے گا بلکہ نماز پڑھنے کے عمل سے وہ اجتماعیت پیدا ہوگی جو اس عالم اسباب میں آپ کو اس قابل کرے گی ورنہ جہاں تک برکت کی بات ہے تو دعا مانگ لیں اللہ تعالی سے تو کافی ہے اس کے لئے باقاعدہ نماز کا نظام قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس نماز کے نظام میں کچھ بات ہے وہ اس کے اشارے خود قرآن کریم میں تھے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے آ تو زکوات یہ ہم یہاں سے چلتے ہیں کہ زکوات کو ادا کرو میں نے کہا تھا زکات پھینکو یہ حکم نہیں ہے قرآن کریم میں بس کسی طرح سے گندمال اٹھا کے پھینک دو وہ پہنچ جائے کچھ جیبوں میں زکوات کوئی گدا گری کا ادارہ قائم کرنے کے لئے نہیں ہے قوم کو بھگ منگوں کا ٹولہ بنانے کے لئے نہیں ہے یا کچھ چرب, چرب زبان زب مزور قسم کے لوگوں کو معاشی فوائد پہنچانے کے لئے نہیں ہے زکات اسلام نے یہ دارہ اس لیے قائم نہیں کیا ہے کہ بہت زیادہ زبان دراز لوگ جو ہے لوٹ کے لے جائیں اور سال بھر ایش کریں یہ نہیں مطلب یا اس قوم کو بھکاریوں کا ٹولہ بنا دیا جائے یہ مطلب نہیں ہے اس کا یا بھی کی کھانے والوں کے آدھی ایک گروپ تیار ہو جائے اسلام جو ہے ایسی بےغیرت قوم تیار نہیں کرنا چاہتا زکات اس لیے نہیں ہے بس زکات کا مطلب کیا ہے وہ خود زکوات کے لفظ انڈیکیٹ کرتا ہے اس چیز کو کے دو معنی آتے ہیں عربی میں جیسے سلاد کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے اتفاق سے سلاد کے معنی اقدار اور حکومت کے بھی آتے ہیں اور وہ ایک خاص کانسٹ میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کرنے لگے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی تھوڑا سا بات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نماز وہی ہے جس میں رکعتیں ہوتی ہیں رکوع ہوتے ہیں سجدے ہوتے ہیں اس کے اور اس کے معصور دعائیں سب ہیں یہ سب چیزیں نماز وہی ہے یہ نہیں کر رہا کہ نماز اقداری حکومت کا نام ہے یا نماز بدش کا نام ہے یا نماز پابندی وقت کا نام ہے بات یہ نہیں ہے اس کی طرف سے بات کو نہ سمجھے گا نماز یہ سب چیزیں پیدا کرتی ہے لیکن نماز کا بنایا ہُوا وہ نظام تو وہی ہے جو خدا نے دیا ہے اب یہ ہے کہ آج یہ ہمارے پاس بیروخ خاکے ہیں کل کو اللہ تعالیٰ کو ہمیں جان بچنی ہوئی تو انہیں خاکوں میں اللہ تعالی جان بڑھے گا ہمارے اندر جو زندگی آئے گی اسپرٹ آئے گی انہی کے اندر جان پیدا کرے گا اللہ کا تو عقیب و فلاح اور زکات اب زکوات کے معنی پہ ہم غور کریں عربی میں زکات کے معنی کیا ہیں دو معنی آتے ہیں لغت کے سے ایک تو آتے ہیں اس کے معنی فاکیب کے ایک آتے ہیں نشو و نما بڑھانے کی امپروو کرنے کے معنی معنیٰ اضافہ کسی چیز کا کرنا یہ تو ہے یا پاکیز کی ہے کلیننگ ہمیں صفائی ستھائی یا تو زکوات کے معنی یہ ہے یا زکوات کے معنی ہے نشو و نما اور بڑھوتری اس کو صدقہ بھی کہا گیا قرآن کلیم انما صدقات الفقار اب صدقہ جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے سچائی کو کہتے ہیں صداقت اور صدقہ کا مطلب ہوا وہ عمل جس کے ذریعے آپ اپنے جذبوں کی سچائی کو ظاہر کرتے ہیں یعنی یہ کہ ہم اللہ کے لیے وقت تو دے دیتے ہیں یا باتیں تو بنا لیتے ہیں مگر یہ کہ اللہ کے لئے اپنے پسینے کی کمائی نہیں دی جاتی تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے جذبوں میں سچے نہیں یہ عمل جو ہے ہمارے جذبوں کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے صدقہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا پاکی تو ہمارے ہاں پاکی کے معنی یہ لیے گئے ہے کہ جو ناپاک مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے زکات دینے سے مطلب پاکی تو مطلب یہ لیا کہ ناپاک مال پاک ہو جاتا ہے ڈھائی پرسینٹ نکالیں تو ساری بلیک منی وائٹ ہو جاتی ہے ایک لاکھ روپے چورائیں اس میں ڈھائی ہزار کی زکات نکال دیں تو سب پاک ہی پاک ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ جیسے حلال جانور ہی بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہوتا ہے کس ڈیل کو اگر بسم اللہ پڑھ کے حلال کریں تو حلال نہیں ہوگا ایسے ہی ناپاک مال زکات دینے سے پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ زکات آتی ہی پاک مال تو یہاں پاک کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا کیا آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے وہ تو پہلے سے ہی پاک تھا تبھی تو زکات اس پہ آئی ناپاک مال میں تو آتی نہیں زکات پھر پاک کا مطلب کیا ہے پاکی کا مطلب پاکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ وہی اج صدقے کا مطلب ہے۔ یہ چیز جب اللہ کی راہ میں اپنی محنت کی کمائی آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کے من میں چھپے جتنے بھی جالے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں جتنی کیچڑ ہے وہ صاف ہو جاتی ہے آپ دھل جاتے ہیں اندر سے پاک ہو جاتے ہیں یعنی آپ کی نفسیات کو آپ کے جذبات کو آپ کے دل کو آپ کی روح کو پاک کرتا ہے یہ جذبات نہ کہ آپ کی اتڑی دولت کو پاک ہو گئی اس لوگ سمجھتے ہیں نا اس لیے سمجھتے ہیں کہ مرانا کی رسید کٹوا تو رہی رمضان میں اب کرو سال بعد جتنا بھی یہ بنماشی پاک ہو گیا تھا تب جو ہے نمبر ایک میں آ گیا جتنا بھی مالک ہمارا وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں اور مرانا بھی آسان زیدار ہے کہ دیکھ لو ہم تمہاری زکاتیں ادا کروا رہے ہیں ورنہ جہنم کی ڈاٹ میں جلد تمہاری وجہ سے ہمارے بھی مزے اور تمہارے بھی مزے اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ زکات کے لیے تو شرط لگائیے کہ فقیر ہونا چاہیے جس کو زکوات دی جائے کہ یہ شرط ہمارے ہاں لگتی ہے کہ فقیر ہونا شرط ہے زکوات اس کو دی جائے حالانکہ جو صاحب لیتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں امیر صاحب کہلاتے ہیں علاقے میں بھی امیر صاحب کہلاتے ہیں اور باقی امیر ہوتے ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تو زکوات کا الفظ ایک تو پاکی اور ایک ہے نما نمو نشو نما کسی چیز کو امپروو کرنا بڑھانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زکوات دیں گے تو کاروبار میں بڑا نفع ہوگا بلکہ یہ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ آپ کی کردار میں آپ کی شخصیت میں آپ کی امت کے سہکام میں یہ ڈبل گویا کام کرے گی زکاط ایک طرف یہ آپ کو اندر سے پاک کرے گی جوسری طرف آپ کی ملت کے ٹوٹے چوٹے افراد کو پیروں پر خراب کر کے آپس میں مستحکم کرے گی اس ملت کو تاکہ مستحکم ملت اس قابل ہو سکے کہ وہ غیروں کے مقابلے میں جا سکے یہ کنزمپشن نہیں ہے انویسٹمنٹ ہے یعنی زکوات میں جو پیسہ آپ نے لگایا ہے وہ آپ نے خرچہ نہیں ہے بلکہ وہ پیسہ لگایا ہے اپنے سے کاروبار میں لگاتے ہیں انویسٹمنٹ جو آپ جیسا آپ بیچ بولتے ہیں نا قرآن کریم میں مثال دی گئی زکات کی کہ کم سرحب لطیق لطیم یہ تو ایسا ہے جیسے ایک دانا تم نے گویا اور اس دانے میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سودا رہا یعنی وہ ایک دانہ سات سو دانے بن کے واپس لوٹا تو وہ دانا خرچ نہیں ہوا وہ دانا تو سات سو دانے لے کے آیا ہے اس طرح اپنی ملت کو آپ نے جو کچھ دیا ہے وہ دیا نہیں ہے بلکہ اس سے لیا وہ انویسٹمنٹ ہے یعنی ملت وہ اس قابل بنتی ہے طاقتور بنتی ہے اس سے کہ وہ آپ کو دینے کے قابل ہو جاتی ہے نہ یہ کہ آپ نے یہ پیسہ خرچہ نہیں یہ پیسہ لگایا آپ نے ملت کے اوپر جیسے کاروبار میں لگاتے جو ہے امپروومنٹ ہے اس کر یہ آپ کی ملت کو کھڑا کرتی ہے اپنے پیروں پر جب اللہ قیام ان اللہ نے فرمایا یہ پیسہ یہ تو تمہارے لیے قیام ہے جسے تم کھڑے ہوتے ہو پیروں پر اس طرح یہ ملت کو کھڑا کرے گا تمہاری ہے کہ جب پروگرام چل رہا ہے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا ہمیں اور ہم سے وعدہ خلافت اور بعد میں یہ دعویٰ کہ یہ ہمیں ہرا نہیں سکیں گے تو بیچ میں یہ دونوں پروگرام آپ کو اس کی تیاری کے لیے تو دیے گئے اس کی تیاری کے لیے کوئی بیرو رسم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ادا کرو اس کا, ایک, اس کا ایک طریقہ ہے دو نہیں جگہ دو, دو, دو کسی طرح سے نکال کے پھینک دو یہ مطلب نہیں یہ نالی میں پھینک دو یہ نہیں بلکہ اس کو ادا کرو نہیں, اس کا ایک سیٹلمنٹ ہے وہ جس طرح سے اس کا پورا طریقہ پروسیس ہے اس طریقے سے اس کو انجام دو تب وہ نتیجہ نہیں پروسیس جیسے ہی کو لے لیں آپ تو دانا کب ریزلٹ دے گا جب دانہ بھی صحیح ہو اور جب بویا بھی صحیح طریقے سے در گیا ہو اور جب جس زمین میں بویا وہ بھی صحیح ہو نالی میں بویا ہے تو کچھ تھوڑی ہو جائے گا اور بو گئے بہادیا پانی تھوڑی کچھ ہو جائے گا دانے کے گلا والے آتے ہیں سڑا ہوا تو کچھ تھوڑی ہو جائے گا تینوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے یعنی دانا بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس دانے کو بونے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور وہ زمین بھی صحیح ہونی چاہیے جہاں آپ بویا ہے تو اگر آپ نے زکوۃ کو مال جو ہے وہ بھی آپ کو صحیح ہونا چاہیے وہ دانہ جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو حرام مال نہیں کیونکہ پھر نہ پاکیزگی ملے گی دل کو اور نہ آپ کی شخصیت مت نہیں ارتقا ہوگا اور پھر اس کا پروسیس بھی ہونا چاہیے جو اسلام نے بتایا وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی لیکن جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پانچ پانچ روپئے کی گڈی نکلوا کے لائے بینک سے اور پھاڑ پھاڑ کے رہے ہیں ہر ایک کو یا ٹھڑا پی رہا ہے اس کا یا سی ڈبل سی پی رہا ہے اس کا اور آپ کہہ رہے ہیں زکا تدا ہو رہی ہے یہ طریقہ اسلام نے نہیں بتایا اور نہ ایسے زکاط ادا ہوتی ہے جو اسلام نے طریقہ دیا اس طریقے سے ادا کرو اور جو اصل مستحق ہے صحیح بہترین مصرف وہاں پر دو یہ تین ہوئے نا زمین بھی صحیح ہو صحیح مصرف طریقہ پروسیس بھی صحیح ہو بونے کا جیسے کاشتکاری کا صحیح طریقہ اور دانہ بھی صحیح ہو اب یہاں دانہ بھی سڑا ہوا ہے بونے کا طریقہ بھی غلط ہے اور بو رہا ہے نالی کیچڑ میں تو کہاں سے وہاں صاف سے باہر نکلیں اور کہاں سے صاف سے لوٹ کے آئیں یہ تو یہ نہیں وہ ریزلٹ نہیں نکال سکتا جب آپ نے اس طریقے کو نہیں اپنایا سڑک پہ پھینک گیا ہے دانا اور کہہ رہے ہیں پیڑ کیوں نہیں اگ رہے ڈامر کی سڑک پہ تو کیسے زمین بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کی جہاں آپ پھینک رہے ہیں وہ تو ماشاء اللہ زبان دراز کللہ دراز لوگ جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں اس سے جو زیادہ صحت مند ہے وہ زیادہ لوٹ کے لے جا رہا ہے جو زیادہ چرب زبان ہے زیادہ جملے سیٹ کرنے جانتا ہے وہ زیادہ لوٹ رہا ہے اور مطلب یہ کہ وہ اپنے معاشی حالات بہتر بنا رہا ہے یہاں بھی چین بھی چین ہر طرف چین ہے تو. تو یہ جو یہ جو ہم نے بنایا زکات کا طریقہ ایک تو القائم و سلطان ہے یعنی آپ حیرت کریں کہ یہ بہت ٹیپکل سی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ زکات ایک ایسے نظام خلافت کے دوران ادا کی جانی چاہیے کیونکہ اس میں کہا گیا خوش لو زکات خز بن وال لو تو لوگ گلف بتا رہا ہے کہ کچھ لینے والے لوگ ہیں کلیکٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں, ہیں کچھ لو لین, لینے والے ہیں یہ نہیں کہ جن میں سے نکال کے جو ہے نکال نکال کے دے رہے ہیں خود بلکہ لو یعنی کچھ وصول کرنے نہ اس جگہ کو وصول کرنے والا ایک پورا طبقہ پھر اس کے لئے لفظ ہے بیت المال یعنی جہاں جمع ہوگا وہ مال مسجد کا لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے کیونکہ اگر نماز گھر میں پڑھنا ہوتی تو مسجد نہ ہوتی ہر آدمی گھر میں پڑھ لیا کرتا لیکن مسجد نے بتایا کہ نماز جماعت سے ہوگی تو بیت المال نے بتایا کہ زکات بھی جماعت سے ہوگی جہاں پہ ایک جگہ اکٹھا ہوگا اگر مسجد اس لفظ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ نماز اکٹھا ہو کے پڑھنا ہے ورنہ مسجد کیوں بناتے تو بیت المال کا لفظ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ زکات بھی جماعت سے دینا ہے ورنا بیت المال کیوں بناتے بیت المال کا مطلب ہے وہ گھر کا ما... مطلب مال کا گھرمانی گھر اور مال, مانی مال مال کا گھر یہاں ترجمہ کیا گھر کا مال الٹا ترجمہ اس کا کر لیا اور امال کی بات کی اور امال کا مطلب تھا کہ آمال یہ مطلب تھا اس لیے وہ رزلٹ نہیں نکل رہا جو نکلنا چاہیے تھا آت اس زکاط میں نے کہا بڑا فرق پڑتا عقیق و صلات نماز قائم کرو کیوں قرآن یوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو کہیں بھی قرآن کریم اسی, اسی جگہ حکم ہے اس چیز کا اور ہر جگہ زکوات کو پیکٹ کیا گیا ہے دونوں کو ساتھ کیوں ملایا ایک تو بندے کا حق ہے ایک اللہ کا حق ہے نماز جو ہے وہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے زکوات ہمیں بندوں سے جوڑتی ہے وہاں پہ ہم اللہ سے مستحکم ہوتے ہیں جوڑ کر یہاں ہماری ملت مستحکم ہوتی ہے اور جب یہ ہمارا تعلق یہاں سے وہاں تک کا بنتا ہے تو ہم گویا ایک طرف تو اپنے مال کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں زکوٰۃ کے روپ میں اور صحت کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں نماز کے روپ میں ہم اور اس طرح سے آپ بھی کردار کی تعمیر دو طرف سے کرتے ہیں وقت بھی دیتے ہیں خدا کے لیے مال بھی دیتے ہیں اور منظموں کی دیتے ہیں ایک جماعت بن کے دیتے ہیں ایک مقصد کے تحت دیتے ہیں تب یہ رزلٹ لاتا ہے یہ ہے انہیں یہ برباد ہو جاتا ہے زکوٰۃ اللہ نے دیا جان بوجھ کا اس کو یہ ٹرم ہے جو قرآن نے بنائی عربی میں لفظ پہلے سے موجود تھا لیکن ایک خاص عمل کے لیے اصطلاح بنائی قرآن کریم نے زکات ایک بات کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ اصل میں اللہ کے لیے اپنی گاڑی کمائی کو خرچ کرنا یہ ہماری ایک ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کیا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کمایا وہ ہماری صلاحیتوں کا کرشمہ ہے یا یہ کہ اللہ مالک ہے زمین واقمان یہ بنیادی فرق ہے سوچ ہے جو بنتی ہے بلی اللہ ہی میرا سے سماواسی مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا سے اللہ تعالی ہے یعنی اللہ نے اللہ ہی مالک ہے ہر شہر کا مالک اللہ تبارا ہم ہمارا وجود ہماری بھاگ دوڑ ہماری تگوتور ہماری صلاحیتیں خود یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہے بھی اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف سے گرانٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے آپ کلیکٹ نہیں کرتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے پہلی عید میں کہا ماں رزق نہ ہوں وہ رزق جو ہم دیتے ہیں تم کو نہ کہ تم خود کماتے ہو کوئی رزق بھی ہم خود نہیں کماتے بلکہ وہ اللہ ہم کو عطا کرتا ہے یہ پہلی بات ہم کو ماننا ہوگی کیونکہ یہ شاید کہ ہم اپنا آپ کماتے ہیں یہ تو خود تجربات کے اعتبار سے بھی غلط ہے کتنے لوگ ہوں گے اسی مجمع میں جو بہتر صلاحیت رکھنے والے ہوں گے بہت بہتر صلاحیت رکھنے والے لیکن معاشی اعتبار سے پریشان ہوں گے اور کتنے ہی لوگ ہیں جو خود محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم اتنے صلاحیت والے نہیں ہیں لیکن خدا نے ہمیں نواز رکھا ہے کم من عالمین عالمین آیت مزاح و کم من جاہلین جاہلین تلخاہ مردوں کا امام شاہی نے فرمایا میں نے کتنے ان پڑھوں کو دیکھا کہ دولت کے ڈھیر کے آگے لگے تھے اور کتنے پڑھے لکھوں کو دیکھا کہ ان کے آ کے ملازمتیں ڈھونڈتی پھر رہتی یعنی انہیں سے بمبے میں تشریف لے جائیے آپ وہ دیکھیے کہ انگوٹھا چھاپ ہیں مل آنر جو ہیں یا جو بھی فیکٹری کا آنر ہیں اور چارٹرڈ رکھ چھوڑے ہیں انہوں نے سروس میں وہ پڑھ لکھ کے جو ہے ان کی نوکری کر رہے تو یہ کچھ آدمی کے اپنے گٹس کو پر ڈپینڈ نہیں کرتا یہ آدمی کے کی مصلاحیت پر سے اللہ تعالیٰ جتنا بھی دیتا ہے مطلب سارے تو بھوکی مر جاتی ہے بھی اس کا مکل اور جاہل جیسے سب بھوکے مر جاتے کہیں روز ہی نہیں ملتی انہیں لیکن خوب ٹھاٹ سے کھا رہے ہیں عیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق ملتا ہے وہ ہمیں اپنی صلاحیتوں سے نہیں وہ اللہ کے اداس سے ملتا ہے ہمیں یہ ماننا چاہیے میں ذخق نہ ہوں اور جب اللہ کے ادا سے ملتا ہے اب ہمارے کو اس کا ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو ہم نے کیوں نہیں سمجھتے اس کو کہ ہم اللہ کی کائنات میں رہتے ہیں ہم اپنے کھیت کا لگان تو دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو لیکن وہ ہوائیں جو خدا ہمارے کھیتوں پہ چلاتا ہے وہ بارشیں جو ہمارے کھیتوں پہ برساتا ہے وہ زمین جو خدا نے ہم اتنا کی ہے اس کا ٹیکس کبھی کسی کو ہم نے پیمنٹ کیا ہے کسی کو دیا ہے ہم نے دیتے ہیں وہ اس لیے نا کہ ہم یہ مانتے ہیں ارے الہمیاں تو چپ چاپ بیٹھے ہیں کچھ کہہ تھوڑی رہے وہ تو ان کو پتا بھی پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے تو ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں کر رہے ہیں جو کچھ بھی تو یہ ذہن اور قلب میں ایک بہت بڑے فساد کی خبر دیتا ہے یہ چیز بہت ناپاک ہے وہ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا کہ وہ اللہ کی کائنات میں رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک جھٹکے میں سے زمین پہ کھڑا کر سکتا ہے جب چاہے ہم جن لوگوں کی حالت کے اوپر گئے ارے ان کے لیے میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا کیوں ہمیں اس اس خود نہیں کھڑے ہو سکتے کسی کی بے کسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوتا ایسا بارہ ہوتا ہے تخت پہ تختہ اور تخت سے تختہ لوگ منٹوں میں کچھ سے کچھ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا سرے پر غرور کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا وہ زمین پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں دو منٹ میں سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں یہ مان کے چلنا ہوگا آپ کو یہ ایمان جسے میں نے کہا نا کہ ایمان کو محسوس کرنا ہوگا شروع میں نگر یہ مان کے چلنا ہوگا کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملتا ہے وہ اللہ کیاتا ہے لہذا اگر میں اللہ کے مانگنے پر اس کو دیتا ہوں تو میں کوئی احسان نہیں کرتا نہ ملت کے اوپر یہ اس کا حق ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ خرچہ نہیں ہے یہ انویسٹمنٹ ہے یہ خود میری فلوٹ کر کے آئے گا اس میں من والا ازا منم والا ازا نہ مجھے احسان جتانا ہے نہ اپنے اوپر فخر کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے فخر نہ ہمیں غنا میں ہے اور نہ دیکھیں جو غریبی دیتا ہے وہی امیر ہی دیتا ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے وہی ہم سے چھینتا ہے اس لیے ملنے میں کیسا غرور اور چھیننے میں کیسا احساس سے کم تری اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیوں احساس کم تری کا شکار یہ تو اللہ نے لیا نا سے اور اگر اگر ہمیں کچھ مل گیا تو کیوں اکڑا ہے یہ دیا بھی تو اسی نے ہے اس عقیدے سے شروعات ہوتی ہے جب ہماری کہ دیتا بھی وہی ہے اور لیتا بھی وہی ہے تو پھر غنا کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے اور فقر کے اندر کوئی شرمندگی نہیں ہے تو اسی نے عطا کیا ہے تو یہ بنیادی چیز ہے اور زکات کے ذریعے اللہ تعالی یہ جاننا چاہتا ہے واقعی تمہارا ذہن و نظر پاک ہے کہ نہیں اگر یہ نہیں ہے تو تم نہ پاک پھر بھی اللہ تعالی کا یہ کرم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں تو قرض اللہ حسنہ یہ ادھار رہا مشروع. یہ ادھار رہا ارے ادھار کس بات کا دو ہم کو اللہ تعالیٰ اللہ کا دیا تو کھا رہے ہیں اور اللہ کا دیا تو پہن رہے ہیں اور اسی کی برسائی بارشوں میں رہ رہے ہیں ادھار کہتا لیکن یہ اس کا کرم ہے وہ ہماری ملت کی استحکام کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے تم اپنی بیواؤں پر اپنے غریبوں پر اپنے ٹوٹے ہوئے لوگوں پر ان کو کھڑا کرنے کے لیے یا پھر اور جو مسئلہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اور آرٹ جو بھی آپ کے سامنے آئیں گے اس کے لیے تم خرچ کرو اور وہ تو تمہیں دے نہیں پائیں گے یہ مجھ پہ ادھر رہا میں دوں گا جو اس کا کرم ہے کہ میں دوں گا اور اتنا گنا دوں گا کہ تم اس کا حساب نہیں لگا سکو گے اب اس کے بعد بھی کوئی آدمی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اور روپے کو چھاتی پہ رکھے مر جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا ناپاک ہے بات کیچڑ ہے بالکل جوڑ ہے وہ آدمی اس لیے اس کو زکات کا لفظ اللہ تعالیٰ اور صدقہ کا دیا کہ اسی سے سچائی ظاہر ہوتی ہے جذبے کی بھی اور نمو دیا جسے ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی آپ کی قوم اس سے ڈیولپ ہوتی ہے اس کو تم ادا کرو اس طریقے سے اللہ تعالی نے بتایا خدا نے جو ہے دو لفظ بولے دولت کے لیے قرآن کریم میں سورہ بال میں اللہ تعالی نے شرم دلائی ہے انسان کو آدیات فل موریات قدحن فل مغیرات سبحن یہ اللہ تعالی نے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا گھوڑے ان گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کیا ہے اور کتنے یعنی اس کے اندر وکیل اس کے اندر دلیل اور گواہ اور سب چیز سب چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اس میں انسانوں کو بتائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں فلموریات قدن اور ٹاپے مار کے چنگاریاں اڑاتے ہیں پہاڑیوں میں مغیر رات اور چھاپا مارتے ہیں دشمن کی فوجوں میں جا کر گھس جاتے ہیں چیر کر دشمن کی فوجوں میں فاسر نہ بھی نقان اور دھول مٹی اڑا دیتے ہیں پوری پہاڑیوں میں فسط نہ بھی جمع اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ٹوٹ پڑتے ہیں دشمنوں پر گھوڑوں کی قسم کھاتا ہوں اللہ کسی وائز کی اور کسی مصنف کی اور کسی قلم کی قسم نہیں کھا رہا ان گھوڑوں کی قسم کھا رہا یہ جہاد وجاہدوں کی کیا کیا قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے ربی انسان کا دل اپنے رب کے لیے کتنا تھوڑا ہے کتنا تھوڑا دلہ ہے وہی نہو الازالی کا شہید اور خود انسان کی نفسیات گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے اللہ کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہی نہو الحب الخر اللہ شدید اور بہت زیادہ بھوکا ہے دولت کا آدمی چپٹا ہوا ہے بہت زیادہ وہ ان گھوڑوں سے بھی سبق نہیں لیتا جو اپنے مالک کا دانا اور گھاس کھا کر اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ دشمنوں میں ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے وہ اس جانوروں سے بھی غیرت نہیں لیتا وہ آج. وہ مالک جو اس کو سب کچھ دیتا ہے اس کے لیے وہ جذبہ بھی نہیں دکھا پاتا وہ جو گھوڑے دکھاتے ہیں اپنے مالک کے لیے وہ کتے جو دکھاتے ہیں اپنے مالک کے لیے اتنا بھی آدمی نہیں کر پاتا اپنے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ غیرت انسان کو دلائے اتنا تو ظاہر کی سزا نہ پاک اور کیا ہو, کون ہوگا جو ایک کتے کی سطح پر بھی نہیں آ سکتا کتا جس کی ہڈی کھا جس کے ہاں اس کے مر جاتا ہے ہم اس مالک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہم تو حقیقت میں اس مالک کو ہمارے پاس خدا گدیا سب کچھ ہے وہ خدا نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے خدا دیا خدا نہیں ہے ہمارے پاس یہ حقیقت ہے ہم تو جنت کی اس کی رضا کی آرزو بھی آرزو کی طرح نہیں کرتے جیسے کسی چیز کو چاہا جاتا ہے کسی چیز کی خواہش کی جاتی ہے ایک بہترین سوٹ سلوائیں گے پہنیں گے جتنی شدت سے اس کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کی چاہت کا اتنا بھی, اتنا بھی کرتے چاہنے کی طرح بھی نہیں چاہتے ہم جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چاہتے ہیں اتنا بھی نہیں چاہتے ہم اللہ تعالیٰ میں نے ایک بار مثال دیتی تھی کہ راشن کے مٹی کا تیل لینے کے لیے ہم ڈھائی گھنٹے لائن میں لگ جاتے ہیں تین چار روپے کی بچت کے لیے ہم تو فجر کی نماز میں پندرہ منٹ بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں. ہم آٹھ سو ہزار بارہ سو کی نوکری کے لیے ایک صاحب کی یسر کرتے ہیں کھڑے ہو کر ہم اللہ کے لیے اتنی وفاداری اس کی جنت کے لیے نہیں دکھا سکتے ہم تو اللہ میاں کو جی جنت کی قیمت ساڑھے تین روپے بھی نہیں لگاتے حقیقت میں کھوکھلے لفظ ہیں تو کیا اللہ نے اسی اسمت افلا عالم ادا قبول کیا ایزا نہیں جاتا جانتا اس بات کو کہ ہم تو دلوں کے چور بھی پکڑ لیتے ہیں دل میں جو چھپا ہے کیا وہ ہم وہ نہیں جانتے اندر تک ہی پڑھ لیتے ہیں ہم کلک کر لیتے ہیں دل میں جو کچھ بھی بھیم یوم اور یقیناً ایک دن خدا ان کی خبر لے لے گا خبی اللہ تعالیٰ نے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے لیکن اردو کے معاورے سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوری پوری خبر لے لے گا ایک دن سور عادیات کو اللہ نے اس, اس, اس کو برقتم کیا ہے کہ پورا سمجھ لے گا تو زکات کے لفظ میں یہ ساری کہانی پوشیدہ سڑوا آدمی ہے وہ جس جو ان ذہلیل سکوں کے لیے اپنے کردار کو اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا کی اور اس کی کوئی قدر نہیں اس کی نظر میں وہ آدمی سڑا ہوا ہے. پھر اس کو اللہ نے سیغ جمع کے ساتھ بولا جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے کرائی ہیں وہ سیغ جمع کے ساتھ کرائی اس بات کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے مانا خان صاحب جب کبھی اسلام کے انفرادی کہتے ہیں کہ اسلام کے انفرادی روپ ہے بندے اور مومن کا پرائیویٹ معاملہ ہے یہ اور اس میں بادل کی کشمکش کے کہیں تصور نہیں ہے اول تو ان کی بات اس لیے غلط ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا آپ دیکھیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں لا تا سبن جزین فی خبردار کافر یوں نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں ہرا سکیں گے اگر حق و بادل کی کشمکش کا تصور اسلام میں کوئی وقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کو اتنے پر جرال لہجۂ اختیار کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ویری خبردار یہ کہ وہ ہمیں ہرا سکیں گے مطلب ہار جیت کا کوئی مسئلہ ہے اور اتنے غصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی اہمیت ہے اس کی لیکن یہ کہ جن عبادتوں کو وہ پیش کرتے ہیں بندے اور خدا کا درمیانی معاملہ اس میں نماز زکات روزہ اور حج کو پیش کرتے ہیں یہ کہاں ہے پرائیویٹ معاملہ یہ سب تو ایک ٹیم بنا کر اجتماعی معاملہ نماز بھی جماعت کے ساتھ اور جیسا میں نے کہا زکات بھی جماعت کے ساتھ اور رمضان کے روزہ بھی جماعت کے ساتھ اور حج بھی جماعت کے ساتھ پورا ایک ساتھ ہے نا اکیلے اکیلے کا یہ تو پوری ملت بنا کے ایک ساتھ کیوں کرایا جا رہا ہے حج ایک ساتھ کیوں رکھا جا رہا ہے روزہ اور ایک ساتھ کیوں دلوائی جا رہی ہے زکا ایک ساتھ کیوں دلوائی جا رہی ہے تاکہ ایک ٹیم بنے اور ایک نتیجہ نکل کیا اور خلیفہ کے حکم سے دی جا رہی ہمارے اسرار صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ انیس کے بعد سے کسی کی زکاطی ادا نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں. کیونکہ جب یہ ڈیپینڈ کرتی ہے خلیفہ کے اوپر اور خلیفہ ہے نہیں خلیفہ ہے نہیں انیس نظام میں خلافت ہے نہیں تو کسی کی زکات وہ کہتے ہیں ادا نہیں ہوئی تیئیس سے انیس تیئیس سے اب تک جب سے خلافت ہوا زکات ادا ہوتی ہے بہرحال یہ تو ایک انتہا پسندانہ بات ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بالقوا چاہے ادا ہو گئی وہ بالفیل ادا نہیں ہوئی زکات کے وہ نتائج جو اسلام حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو حاصل نہیں ہوئے کچھ لوگ پل گئے کچھ متھرا کے چوبے تیار ہو گئے لیکن زکات سے وہ کون کہاں تیار ہوئی جو اسلام تیار کرنا چاہتا تھا وہ ریزلٹ کہاں نکلا اس سے وہ تو نہیں نکلا اس سے جو اسلام چاہتا تھا تو اسلام نے اس کا ایک پروسیس بتایا وہ یہ کہ زکات اجتماعی طور سے ادا ہوگی اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے ادا کی تو آپ تو جس سے سیٹ ہیں اس کو دیں گے یا جس نے آپ کو کانٹ رکھا اس کو دیں گے وہ آپ سے لینے آ جائے گا گھر کے اوپر آپ دے دیں گے جبکہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ضرورت مند کے گھر پہ جائیں گے زکاط دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو جانا ہے مانگنے والے کو تھوڑی آنا ہے یعنی آپ کو جانا ہے آپ کو ڈھونڈنا ہے کون ضرورت مند ہے انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے پھر جمع کرنا ہے امبالے باطینہ دو طرح کے مال ہوتے ہیں ایک تو امبالے ظاہرہ ایک امبالے باطینا تم والے ظاہرہ کو تو ایک ساتھ جمع ہی کرنا ہے اونٹ ہے یا کھیتی کے پیداوار ہے یہ طرح کی چیزیں جو نظر آتی ہیں آنکھ سے جو چیک ہو سکتی ہیں جن کا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے ان کو تو ایک جگہ اس کے لیے آپ کو جانا ہے ضرورت مند کر سکتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ آپ ہی کریں اس کا بھی اجتماعی نظم بننا چاہیے لیکن اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کو ہی جانا ہے اس کے دروازے اس کو نہیں آنا ہے اس کو نہیں چین آپ سے زخات چھین کے اگر لے گیا بمبئی والے تو بڑے فائدے پہ لیں گے پھر. بمبئی کو بنگلور کے بھگاری لوٹ کے لے جائیں گے سب وہاں تو پیسہ بہت ہوتا لوگوں کے پاس اور بےچارے جو گاؤں میں اور قصبات میں لوگ ہیں ضرورت مند ان کی طرف توجہ بھی نہیں جائے گی تو خدا نے نماز باجماعت کا انتظام تو اس لیے کیا تھا کہ آخری مصلاح تھا کہ وہاں پر لوگ جب آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کون مستحق ہے اور میں کس سکتا ہوں تو یہ نماز کا زکوات کا جوڑ اس لیے ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نماز جماعت سے پڑھو تاکہ ڈھنگ سے دے سکتا. حقیم الصلاح وات وہ آئیں گے اور تم دیکھو گے کون ضرورت مند ہے تو تم ان خود انتخاب کر کے ان کے گھر تک پہنچو گے اور ان کی خود ہی ان کی غیرت کو ٹھیس لگانے کے لیے نہیں ہے یہ اس لیے نہیں کہ ان کا سلام قبل کرو گلی میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ ایک پیٹرن گداگر کر پیدا کرو اس لیے نہیں ہے بلکہ پتہ نہیں چلے اور ان لوگوں کو یا سب عمل جاہلوں ایسے لوگ جو اپنے اوپر وقار کا ایک لبادہ اوڑھے رکھتے ہیں کہ جاہل تو سمجھتا بھی نہیں کہ یہ ضرورت مند ہوں گے ان تک پہنچو بالفقر الدین اخصروفی سبھی اللہ ستی زبان فی الو کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاتے غیرت کے مارے زبان نہیں کھلتی اور وہ جو چرف زبان اور پورے قصیدے یاد کیے ہوئے اور پورے ڈھول بجا کے آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو زگاتے ادا کر رہے ہیں ایک ہی لائن میں جو ہے مذہبی ڈھول بجانے والے بھی بیٹھے ہیں اور وہ ڈھبلی بجانے والے بھی بیٹھے ہیں اور سب کو برابر بیٹھ رہی ہے اسلام کے نظام زگات کا کیسا مذاق اڑا جا رہا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ زلٹ کیوں نہیں نکلتا وہ نتیجہ کیوں نہیں نکلتا وہ کیوں نکلے گا جو اسلام طریقہ بتایا سے نکلے گا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز دو اور زکات ادا کرو اور زکاط کے مسائل قرآن کریم میں بتا دیے کہ کس کس کو دینا اور کیسے کیسے دینا ہے انما و للفقراء صدقات پہلے دینا ہے ضرورت مندوں کو اللہ نے ایک پہلی ہیڈ بتائی للفقراء ضرورت مندوں کو اب ضرورت مند دو طرح کے ہوتے ہیں وہ ضرورت مند جن کو آپ کی ضرورت ہے اور وہ بھی تو جن کی آپ کو ضرورت ہے ضرورت مند وہ جو اپنی ذات کے لیے صرف روٹی کھانے کے لیے ضرورت مند ہے لیکن وہ ضرورت مند جو اپنے مشن کے لیے ضرورت مند ہے لائق کلیمت اللہ کے مشن کے لیے ضرورت مند ہے کیا وہ ضرورت مند نہیں ہے وہ روٹی کھا سکتا ہے اس کے پاس اتنا اللہ کا دیا ہے لیکن جس مشن کو لے کے وہ چل رہا اس کے لیے وہ ضرورت مند ہے تو کیا وہ ضرورت مند نہیں ہے اب ہمارے علمائے کرام روٹی کھانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ زکات کھانے کے لیے ہوتی ہے اس لیے کھانے کے لیے دے دو خالی اور کسی چیز کے لیے مد دو اس پہ کھانے کے لیے ہوتی. کھانے کے لیے اس لیے کھا لیتے ہیں کھانے کے لیے ہوتی ہے اس لیے لیتے ہیں وہ کھانے کے لیے نہیں تو اللہ نے جو ایک کامن لا بولا ضرورت مندوں کے لیے فخرا ضرورت مندوں کے لیے ضرورت مند ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے ضرورت مند وہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنے روٹی کپڑے کے لیے ضرورت مند نہیں ہے پر وہ جو عظیم مقصد لے کر چل رہا ہے اسلام کو اور ملت کا اس کے لیے ضرورت مند ہے اس کے بعد اللہ فرمایا والمساکین اور وہ جو مسکین ہے سکون سے عربی کا لفظ ہے یہ زندگی کی دوڑ میں ٹھہر گیا ہے جو آدمی سکون کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں والمسکین اب فکاہ کرام اس کی جو ویلویشن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جس آدمی کا خرچ زیادہ ہے اس کی آمدنی سے وہ آدمی مسکین ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ اور مسکین جس کے پاس ہے تو مگر خرچ زیادہ ہے آمدنی سے اس کو, کو دکان دے سکتے ہیں مطلب کوئی بھیک نہیں ہے یہ اس کے ساتھ بھیک کا جو تصور لوگوں نے وابستہ کر لیا ہے. یہ بھیک ہے یہ یہ بھیک نہیں ہے یہ. یہ تو ایسا ہے گورنمنٹ نہیں مانگتی آپ سے ہاس مانگ رہی ہے انکم ٹیکس مانگ رہی ہے مانگ رہی ہے تو یہ بھگا رہی ہے گورنمنٹ مانگنے والا گدا ہے اقبال نے کہا ہے مانگنے والا گدا ہے سب کا مانگے یا خراج کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا سارے فقیر ہیں سارے فکاری ہے ایسے اللہ کے علاوہ سبھی سب فکاری فقراء اللہ اللہ نے فرمایا تم سے فقیر ہو جتنے بھی ہو ساری, ساری لوگ فقیر ہیں اس مانا کر دو کہ سبھی ہی مانگتے ہیں زکات جو ہے یہ بھیک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ملت کا حق ہے جیسے انکم ٹیکس ہاؤس ٹیکس سیلس یہ حق ہے اسی حق کے ساتھ دیا جائے گا اس کو کسی خودداری کو کل کرنے کے لیے نہیں ہے یہ یہ ہمارا نہیں ہوگی دان پن سمجھ رہے ہیں اس کو دان پن نہیں ہے یہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک سیٹنگ ہے سوسائٹی کو چلانے کے لیے وان فیقوفی سبیل اللہ ولاۃ القو بیک مل تعلق نے فرمایا وہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو تم اور اپنے آپ کو برباد نہ کرو یعنی اگر تم نہیں دو گے تو تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے بہت سے اس کی ڈائمنشن ہو سکتے ہیں اس بات کے کیوں برباد ہو جاؤ گے سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ اگر معاشرے میں غریب اور امیر کے درمیان نفرت کی کشمکش بڑی تو آپ کون سے چین سے رہ پاؤ گے پڑوس میں جو آدمی بھوکا مر رہا ہے اور آپ عیش کر رہے ہو آپ نہیں دو گے اس کو اس, کے, اس کی دکھ درد میں شریک نہیں ہو گے ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں نا اللہ کے الفاظ تو بہت دور تک جاتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہ نہیں دو گے اگر آپ اس کو تو, تو آپ گھر میں دے گا وہ نفرت کی آگ معاشرے کو جھلسا دے گی خدا جو ہے معاشرے کے طبقات میں محبت کی رو دوڑانا چاہتا ہے کیمونزم کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیمنزم نفرت کو ہوا دیتا ہے کیمونزم جو ہے نفرت کو ہوا دیتا ہے اس کے ہاں اللہ تو ہے ہی نہیں لیکن سوسائٹی میں جدلی مادیت ان کے ہاں ہے یعنی لڑاؤ امیر کو غریب سے لڑاؤ ان کے ہاں یہ ہے اس سے جو ہے معاشے میں فساد پھیلتا ہے قتل و گری ہوتی ہے ایک نے مثال دی تھی کہ کمزم اور اسلام کو اگر ہم رکھیں تو اگر ایک جھوپڑا غریب کا ہے اور برابر میں مالدار کی کوٹی ہے تو کمزم یہ کہتا ہے کہ ارے یہ اس کا اندھیرا پڑا ہے جھوپڑی میں بچارے کا یہ اندھیرے میں مر رہا اور یہاں لائٹیں جگمگا رہی ہیں آگ لگا دو اس کوٹی میں کمزم تو یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے نہیں اس کی ساری کھڑکیاں اس کے سارے پٹ کھول دو تاکہ اس کی لائٹیں اس کی جھوپڑی تک بھی پہنچے اس کی جھوپڑی میں بھی اجالا جائے اس کو احساس سے کم ترین ہو یہ اسلام کا حل ہے اسلام جو ہے محبت کے تعلق قائم کرتا ہے سوسائٹی میں یہ کمیونزم لڑاتا ہے آپس میں تو وہ لوگ جو زندگی کی دوڑ میں ٹہر گئے یہ وہ ہیں جن کی آمدنی کام ہے آپ یہ تھوڑی آمدنی آپ خرچے آپ نے بڑھا لیے بے حد کے ساتھ وہ ہوٹل کا بل پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں لہٰذا زگا دے دیجیے یہ مطلب نہیں ہے جب گاڑی خریدی تھی آج نئے ماڈل کی تو اس میں پچاس روپے کم پڑے ہیں زگا دے دیجیے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ جو آپ کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں نیڈس جو ہوتی ہے لگژریز نہیں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ پوری نہیں کر پا رہے اپنے اخراجات سے اپنے, اپنے اس سے ٹھیک سے پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو زکات دیا جا سکتا لگ لگ ہے المسکین المساکین دو لفظ الگ لگے الفقرا بلمساکن تیسرے بتائے بالعامل علیہ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں یعنی گورمنٹ کا وہ ادارہ گورنمنٹ کا وہ ادارہ جس کو خلیفت المسلمین نامزد کرتا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود کوئی صاحب زکات وصول کرنے پہنچ جائیں گے نہیں باقی یہ میں نے اپنی اس میں رکھ لیب اپنی تنخواہ میں رکھ لی میں یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ میں عاملین میں ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی مجاز ہیں ان نوکر نے دو روپے لا کے دے دیے کہ صاحب صاحب آپ, آپ کے دو روپے پڑے ہوئے تھے کوڑے میں ملے ہیں بڑے خوش ہوئے مالک دو روپے تم اپنے انعام میں رکھ لو ایمانداری کے انعام میں رکھ لو اگلے دن وہ ڈھونڈ رہے ہیں پانچ کروڑ کر نہیں ملا انہیں کہ کہاں گیا پاس ہوگا نوٹ تم نے کہیں دیکھا ہے میاں نوکر سے پوچھا بولے وہ میں نے ایمانداری کے نام میں رکھ لی ہے <تصال> خدا میری ایک صاحب سے گفتگو ہوئی جہاں ایک مدرسے کے ذمہ دار ہے انہوں نے یوں کہا میں نے کہا بھی آپ اتنا وہاں کرتے پھر رہے ہیں پھرنے زیادہ کھٹی لیکن آپ کے کوئی مدرسہ تو ہے نہیں کیوں کر رہے کر لے کھول لیں گے اور, اپ... اور اپنے آپ کو اس میں مقرر بھی کر لیں گے اپنا مشارہ بھی خود ہی طے کر لیں گے اگر اس کے بعد بھی مطلب یہ کہ کم پڑ گئی زکات تو اور چندہ کر لیں اندازہ یہ تو یہ, یہ, یہ شرع اجازت نہیں ہے کہ آپ خود ہی سب کچھ تک عاملین علیہ کی جو اس طرح توجہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں یہ گورنمنٹ امیر المسلمین کی طرف سے امیر المین کی طرف سے نامزد کر ہیں جو لوگ ہوں تو اس کے لیے تو پہلے اسلامی خلافت ہو اور اس کے بعد پھر کہیں ہوگا یا پھر کم سے کم اسلامی نظام معاشرت اس طرح سے کا بنا ہوا ہو جس میں کچھ لوگ مجاز ہوں اور ان کی طرف سے بغادت ہے کہ اس کا پورا ایک حساب کا نظام ہو چیکنگ کا سسٹم ہو تب ہو سکتا ہے یہ لوگ اس کے بعد چوتھی ہیڈ بدائے والے اللہ قلوب ہوں اور ان لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف نرم کرنے ہیں ان پر خرچ کرو روزکات کا پا انہیں اسلام کے قریب لانا ہے جیسے چیریٹی مطلب جیسے کرسچن کرتے ہیں ہاسپٹلس کھولتے ہیں اپنے یعنی ایسی سوسائٹیز کھولتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتی ہیں تعاون دیتی ہیں کوآپریٹو سوسائٹیز کھولتے ہیں اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اسلام وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے آپ جو ہے زکاط کا پیسہ خرچ کریں ہمارے علما کہتے ہیں کہ ختم ہے یہ ہیٹ ختم ہو گئی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضر عثمان اسلام نے ختم کر دی حضر عثمان عض اللہ نے ختم کر دی حضرت عثمان اللہ اور حضور قسم <سلام> کو داماد خلیف ہے سالیس یہ لوگ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرانے کے لیے آئے تھے یا قرآن کریم کو سسپینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے نہ قرآن کریم کو کینسل کرنے کے لیے آئے تھے نئے نئے بحق دیے تھے اسلحہ اللہ نے یا رسول اللہ کے یہ قرآن کے احکامات کو منسوخ کر سکے وہ کہتے ہیں سمان نے منسوخ کر دیا ہر بات کو منسوخ کر دیا کہہ دیتے ہیں قرآن کریم میں کل چھ ہزار آئے تھے سات سو آئے تھے منسوخ بلا پڑھوا رہے ہیں اللہ ہم سے. کیوں پڑھوا رہے ہیں بھائی اگر کوئی کہہ دے کہ آئی پی سی میں انڈین پینل کوڈ میں کچھ دفات منسوخ ہیں تو سارا قانونی ہی بیکار ہو جائے گا کیونکہ وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا نا یہاں قرآن شریف کا ون تھرڈ ون ٹین پورا یہ نہیں دسواں اس سے زیادہ منسوخ ہے اور پڑھے جا رہے ہیں ہم قیامت تک پڑھے جائیں گے منسوخ دفعات کو پڑھے جا رہے ہیں کچھ ہے سمجھ آنے والی باتیں ہیں. کیا عثمان نے منسوخ کر دی منسوخ نہیں کیا بلکہ اس زمانے میں اسلام اتنی طاقت کے دور میں آ گیا تھا کہ یہ, یہ اس ہیڈ میں پیسہ کلکٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی لہذا یہ پوسٹ پون کر دی گئی تھی اس کے اندر ارننگ جو ہے پوسٹ پون کر دی گئی تھی فاردی ٹائم بینگ تھوڑی دیر کے لیے یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کیونکہ اس کے نے وہ مجاز تھے نہ اس کا انہیں حق تھا نہ ہو سکتا تھا لہٰذا جب بھی اس کی ضرورت پیش آئے یہ زندہ ہو جائے گی ہیڈ یعنی غیر مسلموں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے کسی بھی منظم دعوتی عمل میں ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے آپ کو ہاسپٹل کھولتے ہیں کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں کوئی بھی موبائل وین خریدتے ہیں یا ان کو ان کو اسکالرشپس دیتے ہیں یا ان کو ضمانتیں کراتے ہیں اگر وہ ریسٹ ہو یا. کوئی بھی ایسا خرچ جو انہیں اسلام کے بارے میں اچھی رائے بنائے اس میں اللہ اجازت دے رہا ہے کہ میں تھوڑی کر رہا ہوں اللہ میاں کی اجازت میں ہچر مچر ہو رہی کہ یہ کیوں بات چکر یہ ہے نا کہ وہ خالی ایک ہیڈ رکھنی ہے نا یہ تو آٹھ میں پیسہ بٹایا جا رہا ہے تو ہمارے میں کیا آئے گا سارا مسئلہ یہ ہے اب اس کے بعد اللہ میں شکایت کریں نا کہ اللہ آپ نے آٹھ کیوں کھول دی آپ ایک ہی رکھتے وہ خالی ہمارے لیے رکھتے بس اور اس کے بعد ہم جو چاہیں کریں اس کا تو یہ ہے خواب